کسی نبینا شخص کو آ آ نماز میں امام بنایا جا سکتا ہے کیونکہ غالباً اس شخص کی کپڑوں کی پاکیزگی کامل نہیں ہوتی ذرا جواب آپ سے بڑا مت شکریہ دھنیہ دل کی بات بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نبینا شخص امام تو بن سکتا ہے چونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جب آپ جہاد کو گئے تو سینا عبداللہ ابن مختوم اور ابی اللہ تعالیٰ انہوں کو امام بنایا مدینہ طیبہ کا اور وہ نبینا سے لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ مسئلہ بھی باہر حق ہے کہ نبینہ شخص کو اپنی پاکی کا اتنا خیال نہیں رہتا لہٰذا اس کی امام، امامت کو مکرو تنظیم کہا گیا خلاص اللہ ہے جب دوسرے ہوں اور جب وہ عالم ہے یعنی نبینا آدمی عالم ہے حافظ ہے اور پتیدگی کا بھی خاص خیال رکھتا ہے تو پھر اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے لہٰذا اس چیز کو مد رکھنا چاہیے اب جو دوسرا اگر امام موجود ہے تو اسی کو امام بنانا چاہیے اور اگر سب سے زیادہ وہی عالم ہے اور شرح کے مطابق وہ نہ ہی ہے تو پھر اسی کو امام بنا لیا جائے صرف خلاف اللہ ہے امامت اس کی جائز ہے جی گوڈ مین انڈر اسکور ایٹ Good luck.